بلیہ اسٹافی نذیل اللہ یا دونوں اور دو لوگ نے کہا کہ قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں نہ کوئی نان نقطے کا سامان ہو نہ کوئی محر دے سکیں بلیہ تو ہونے چاہیے تو وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول کریں جی اللہ اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے بلدین یبتر الکتاب اور امام ملکت احمانوں کو اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مخاطبت کرنا یہ مقاطبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ جنم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنے قرضے کے اندر ادا کر دے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے یہ تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مقاصبت چاہیں بمام ملک کا پیمانوں فقاتبور ہوں تو یہ مقاصبت کر لیا کروں قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ ریجن صحت شہد انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فقاتب ہوں ان عدم تم کی خیرات اگر تم دیکھ رہے ان کے اندر خیر ہے بھلائی ہے واقع ہے یہ شرط اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وہ آتوہ میں مال اللہ لذیذ آتا ہوں. پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مقاصمت کی ہو تم بھی دی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے ولا فتحت کو دیکھو اپنی باندیوں کو چھوکریوں کو یہ جی جو وہاں پہ باندیاں کریزیں ہوتی تھیں انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو لیکن اردو تحسن اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی کے قلعے میں رہیں اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان بانیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورج شاہ میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتےری بائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی تو وہ اپنی ولولیوں سے پیشہ کراتے تب کمائی خود کھاتے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے تب تک وہ وار الحیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان و بکرے ہُن نہ فائی ن اللہ ممباد اکراہی اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور الرحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبار اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبر کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زین تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور و رحم ہوگا ولقت انض اللہ ادم آیات مبینات اور جب ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات وہ مثلا نذیل خلو من قبل اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں معشت کی خرابیاں جو ہیں یہ پہلو کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے وہ معذن علمتقیب اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ ناظر فرما دی دیے قبضات کو معذر کو شفاء الماف خود اب یہ پانچواں رقو آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے ذمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آئٹ نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کے لیے آٹ نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آئٹ نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے اللہ نور السماوات آتے با اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال, ایمان کی مثال ایسی ہے تین جیسے ایک ایک تاق ہے فیحا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لال ٹہنیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے الزو جاجا تو کانگا کوئی یون اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو یوں کا دنشا جگاتن اور اس مصباح میں اس دیے میں اس چراغ میں چڑایا جا رہا ہے تیل اس کا ایک شجر مبارک کا زیتون کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقی یتیم ناغربی جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماز و دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو روغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ سرتی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یقین تو ہا و یوگی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے ولاب تم سا سونار چاہے اسے ابھی آگ میں چھو نہیں نور علا نور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور العلہ نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یاد اللہ نور علیم ان شاہ اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے و رب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے وہ اللہ بےپ الشعین علیم اور اللہ ہر چیز کا کما حق علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے ذائع ترکیبی کے لیے بہترین تمسیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفت خداوندی موجود ہے البتہ اس پہ پر کچھ پردے آ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے کچھ گلاب پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیات الٰہیہ جو ہیں آیات پرانیاں وہ اندر کے جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید, شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا اور دیا کچھ کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو اس کڑوا تیل خود آلمی پکڑ سکتا اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے اس بتی کا اس پہ آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل لیکن بواستا ہے بتی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول جو کڑوے تیل سے گراسری حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کے بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بڑ گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئی نہ جگ اٹھا ایک دم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہے ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے سیچ کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا کہ ذرا تلیم بھی اگر آ گئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا. اگر چاہیے کہ بلا کر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کچھ اس کے لیے محنت کرنی پڑی ابلسان وزین پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجا پھر ان کے بعد آتے چلے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روح روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تنجرا صاحب اجراس نہیں ہے وہ جو ہماری ملکوتی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور العلا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ مسل نور ہی کبشکات انصیحہ مسباہل مصباح الفی راجا دین میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعی تاپ کی سی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاپ ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس تاپ کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ایبنگ کیویٹی کو چیس کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا وضو ہے اور دل تکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فکرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وہی ان دونوں کے اجتماع سے نور العلا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس کل کے اندر جو ہے وہ داغزی ہوا اور کل مرمر ہو گیا زجاجہ فیزاجہ تو کان نہا کو کب الدو من شجرت ات البارکن زیتولت الاشرقی ملاور بیا یعقاد نا نور اللہ نور یا دلّاہ نور ہی میشا یہ نور ال علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالی ہدایت دیتا اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف عقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظر اللہ ان ترفع کا رفیع حسم ہو ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے یہ ضروری نہیں کہ اس ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر جو ہے خام خاط تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفا اس کو ہر طریقے سے ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وہی اس طرح فی حس مہو اور اسم اس کا نام لیا جائے لہو آسال <بِالْعَصَال> یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تنجیلیں روشن ہیں یہ تصویر کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لال وہ جو مرم لات الم تجارت ان والا بین ذکر اللہ وان جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وہی تائی زکاء اور زکوۃ کی ادا کرنے سے یا خاتون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں نرزہ و ترساں رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تتقل فی القلوب ول جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی لے یزیہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی وہ عزیز احمد اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے واللہ یرزق من کو بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہم ربنا مرمن بن یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وہ لہ سعد تولو وجوہکم قبل بل المشق ابل مغرب اسا کو دین میں رکھیے وہ نگین قفروں اور جو لوگ ایمان سے دہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں شراب ان جیسے ریت ہو سراب ہو بقیتن ایک چٹیل میدان میں یہ سب زمان و ماں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتی اذا جاہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھزل کا بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے رم جدید ہوشی کچھ نہیں پاتا وہاں پر و بد واہ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود وبفا ہو حسابہ تو اللہ تعالی اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے ب اللہ الحساب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیہ ہوتی جھوٹی نیکیہ ملمبے کی نیکیہ حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بلاثرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیہ ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں اس کے لئے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیہ سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے دلی نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے او کا ظلمات انفی باہر جی یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یا شاہ و موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من ہی موجو اس کے اوپر ایک اور موج ہو من ہی صاحب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مو کے اوپر موت چڑھی ہوئی ہے ظلمات البازہ فوق و باعش. یہ ادھیروں پر ادھیرے ہیں ازاں اخرت یادہ لمحا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ الم جانور اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اٹانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملم کی نیکی سے بھی خالی انہیارے ہی انہیارے ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں دونوں مات البعافو قباس المطرہ سب بہو لہو منفی واط وقد علیہ و صداۃََ و تصویح اللہ علی ممبا یا فاجول صدق اللہ عصیم رب شاہری صدری و صدری عمری واہن القتمی نسادی جفکو قوری سورہ نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ سے باد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل رہی ہے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوہدے مونگر گئے اسی کی ایک تمشیر سورہ حج میں آ چکی ہے ومین الناس میامت اللہ اعلیٰ حرف خیر التمانہ اسی طرح یہاں اس رقو میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سارے تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت وکندار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شہ کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے استرکش ہیں پہلے نور العلال اور دوسرے غلومات البازہ فو کا کوئی جھوٹ موٹ کی دیکھی بھی نہیں کوئی ملمے کی دیکھی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی مور کا سرے سے گزر ہی نہیں جو لوگ مات باز وافا کا اور اس کے لئے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو ادھیرا ہوتا ہے ایبسولوٹ ڈارکنیس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موجود پر موت چڑھی ہوئی ہے کہ ایبسولوٹ ڈارکنیس ایک فرینچ ابیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ پتا کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اسے معلوم ہے انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ کشمیر جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے بوتے بھی لگائے ہوں اور وہ ایکچولی وہ ڈارکنیس کا کانسیپٹ مہر یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بینگ بینگ ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے المترا ان اللہ یو سب جو ہو لہوبند سما کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تصویر کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب وما میں جو ہے وہ قیر اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں کل القالے میں سلاد آو تصویر ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی سلاد اور اپنی تصویر یہ وہی بات ہے جو سورہ بلی میں آ چکی ہے وہ ان شیئن اللہ یوسم بے میں ہمدہ ولا کلّہ ہوں کوئی شعیع نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر و تمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا و علیم وماں یا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وہ اللہ بالکل سماپات مطلب اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی وہی اللہ مسیح اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے المطرا ان اللّہ یوسگی صحابن کیا تم دیکھتے رہیے کہ اللہ تعالی ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے اف بنگال سے وہ اٹھی ہیں بوم سون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک ان اللہ یوس کی صحابن سمبا جو پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے سمبا یا جالوہ پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اور یہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور طہ پھر خلا ہے پھر ایک اور طے اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر طے مال وہ کامن فتح المد کا یخر خلا تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے بلز دلو میرمائے جبادن فیحا بن برا اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر وہ یوسیب ہو گی تو اللہ تعالی یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وہ یشرف او ام اور ان کا برف پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بھی پوچھی کہ اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا یہ کاد و شنا برتحی یا زب اور اس کی جو بجلی کی کون ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چیک کر لے جائے اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو ان نفیز عبرت اللہ ابسار یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے خلق اللہ تعبت اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے منہ میمشی من علاوت نے اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائل جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائل ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں مینہ میمشی ادار از لینڈ اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہیں میں سے ہیں اور باقی اور بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں وہ من ہوں میمشی سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں یخل و اللہ ما یشاہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے ان اللہ علیہ پُ الشاید قدیم یقید اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے